السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نخص واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 ما من عن اکبر يعلم ما تصنعون. ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے کبور کی جو آیت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں نماز کے تعلق سے بطور تذکیر اور یاد دہانی آج کی ملاقات میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اللہ سبح رب نے اس آیت میں اپنے پیغمبر وحمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اتلو ما اوفی علیکہ من الکتاب وعقم الصلاح کہ پیغمبر جس کتاب کی وحی آپ کی جانب کی جا رہی ہے قرآن مجید اس کے تلاوت کیجئے وعقم الصلاح اور نماز قائم کیجیے انل بادشاہ خر اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلاح کا حکم دیا گیا کہ آپ نماز قائم کیجیے اور اقامت صلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اقامت فلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو مقصد زندگی بنایا جائے زندگی کا اہم ترین مقصد سمجھا جائے ہماری زندگی کے ہر کام پہ نماز کو ترجیح دی جائے نماز کو اس کے شرائط واجبات سنن مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے وقت میں ادا کیا جائے اور نمو فرض سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں ان کے ساتھ ادا کیا جائے اور پورے برے خوشو خوشوخصو کے ساتھ ادا کیا جائے اس کو کہتے ہیں سے صلاح جب دل میں آیا نماز پڑھ لی اور جب دل میں آیا نماز چھوڑ دی یا نماز تو پڑھ رہے ہیں ایسی نماز کے جس میں دل شامل نہیں خوشوخصو نہیں ایسی نماز نماز نہیں کہلاتی اور اس کو اکامت صلاح نہیں کہا جاتا اکامت صلاح کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن رضی اللہ منا بکنع آد نبوی میں اکامت صلاح کا اتنا اہتمام تھا کہ لوگ نماز پڑھتے تھے جماعت میں حاضر ہو کر پڑھتے تھے اور اتنے اہتمام سے بڑھتے تھے جماعت کو چھوڑ کر وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا جو سوسائٹی میں منافق ہونے کی حیثیت سے جانا جاتا تھا وہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا اور جو بھی صادق تاریخ ہوتا ہوتا وہ پہل صورت وہ نماز کو آنے کی کوشش کرتا فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر چل کر آنے کی سکت نہ ہوتی تو آد نو میں ہوتا کہ مریض بیمار تھکا ماندہ انسان جس کے اندر ہز خود چل کر مسجد کی جانب آنے کی سکت نہ ہوتی دو آدمیوں کے سہارے مسجد آتا تھا رہتے صحیح مسجد آیا کرتا تھا دیکھو اس کو کہتے ہیں فلاح کے کہ نماز زندگی کا سب سے اہم مقصد بن جائے نماز زندگی کی سب سے اہم مصروفیت بن جائے نماز زندگی کا سب سے اہم مشغلہ بن جائے نماز کی خاطر ہم اپنے دوسرے پروگراموں کو منسوخ کریں ایسا نہیں کہ دوسرے پروگراموں کی خاطر نماز کو منسوخ کریں جیسا کہ ہمارا معمول ہے تو اقامت الصلاه جس کا حکم پیغمبر کو دیا جا رہا ہے کہ اطلبوا هيا الیکا من الكتاب واقم الصلاه پیغمبر کتاب الہی کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے کیوں ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے مطلب یہ ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے انسانی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑ دی ہے نماز صرف دس پندرہ منٹ کی وہ اس عبادت کا نام نہیں جو مسجد لو نہیں دس پندرہ منٹ کی یہ عبادت اثر انداز ہوتی ہے ہماری گھریلو زندگی پر دس پندرہ منٹ کی یہ عبادت اثرداز ہوتی ہے ہماری تجارت اور کاروبار پر دس پندرہ منٹ کی ہماری عبادت اثر انداز ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ان پر اور دس بندہ منٹ کی عبادت اثر انداز ہوتی ہے ہمارے اخلاق پر نمازی نمازی کے معاملات اچھے ہوتے ہیں اس کی زبان سچی ہوتی ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور اس کے انسانوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوتے ہیں اور نماز کا رازشاہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے ہی ہو جا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہر نبی کی شریعت میں نماز کا حکم رہا ہر نبی کی شریعت میں نماز کا حکم رہا اور بات ہے ٹائمنگ الگ رہی نماز کے اوقات الگ رہے رکھاطوں کی تعداد الگ رہی نماز کے طریقے الگ رہے ہر شریعت کے دیوار سے لیکن نماز کا حکم دو ہر شریعت میں ہے کوئی شریعت ایسے نہیں کہ جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو تو نماز العبادات ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے پیغمبر بنائے گئے اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا تو اس طرح کی وہی کے بعد سب سے پہلے جس عمل کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے نے کہا اے پیغمبر چادر لپیش کر سونے والے پیغمبر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد پریشان ہو گئے تھے اور جا کر اپنی بیوی خدی تو رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے اسی مناسبت سے وحی الہی میں آپ سے خدا کیا یا یوحل مسمل اور یا یوحل مدستر کہہ کر مسمل اے, اے مدستر اور چادر میں لپٹنے والے پیغمبر اب تو آپ کو جاگنا ہے ساری دنیا کو جگانا ہے آج سے آپ کی راتیں بیداری میں گزرنی چاہیے تحجب کا اہتمام ہونا چاہیے دیکھو ایک رسم ربی کی وحی کے بعد سب سے پہلا حکم سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلی نیکی جس کا حکم دیا جا رہا ہے نماز یہ اور باتیں ہے کا حکم دیا گیا اور سندس نبوت میں پانچ وقت کی نمازیں فرق نماز کا حکم شریعت نے سب سے پہلے اللہ نبی کو دیا جو نماز کی اہمیت کی کے بتانے کے لیے کافی ہے اور اس قدر نماز کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ صلاح کو کافر قرار دیا آپ نے فرمایا <تصفح> آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے ہمارے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے فمن فخص کفر جس نے نے نماز چھوڑی اس کہ وہ کافر ہو گیا یہ اور بات ہے عالم کی ایک جماعت اس کو کفر اکبر چھوٹے کفر کے معنی میں لیتی ہے اور عالم کی ایک جماعت اس کو بڑے کفر کے معنی میں لیتی ہے تاہم آپ جو بھی مانے لیں اس حماز کی اہمیت ضرور واضح ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت حملہ کرتے آپ اور فجر کے وقت سب سے پہلے اللہ نبی دے بستی پر حملہ کرنے سے پہلے ازان کی آواز آتی ہے کیا اگر ازان کی آواز آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ نہیں کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں یہاں نمازی رہتے ہیں ان کی جان محفوظ ہے ان کے حملہ نہیں کرنا آواز اگر نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیتے اگر اگرچہ کیوں مسلمان کیوں نہ ہو مطلب یہ کہ اگر مسلمان رہتے ہوں نماز نہ قائم کرتے ہوں تو ان کی جان حلال ہے اسی لیے جمہور امت کے پاس امت کی اکثر کے اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کی سزا کیا ہے آپ تاریخ کو پڑھو جدید کی کتابیں پڑھو حدیث کی کتابیں پڑھو جو شخص نماز کو چھوڑنے والا اس کی سزا اسلامی شریعت میں قتل ہے نماز کو چھوڑنے والے کی سزا قتل ہے جو بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھا کرتا ہے اگر اسلامی ملک ہو اسلامی خود ہو شریعت کا قانون ہو اور شریعت کی عدالت میں بے نمازی کا معاملہ پہنچے خاضی وقت اس سے کہہ گا نماز پڑھ اب تک دونے کو ہے اس سے توبہ کر نماز پڑھ اگر کوئی کہتا نماز نہیں پڑھوں گا اسلامی شریعت میں اس کی سزا عطل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ایک شخص آیا اور گسناف آؤ اور اس نے کہا یا محمد عدل کہنے لگا کہا محمد انساء کیجئے الزام دے ہمارے نبی کو اتنا بڑا الزام انصاف کرو نبی اکریم سسم کا چہرہ آپ کو اور آپ نے کہا اگر زمین میں میں انصاف نہ کروں تو پھر تمہیں دنیا میں انصاف کہاں ملے گا پھر جب وہ شخص پیس پیس پھر کے جانے لگا تو خالد بن مریض رضی اللہ انہیں اجازت چاہیے یا رسول اللہ آپ کہ میں میں سے کہا کہ انصاف کیجئے انصاف نہیں کر رہے نہ انصافی کا الزام آپ نے لگایا ہے جب خالد بن ولید رضی اللہ نے قتل کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر منع کیا کہ خالد نہیں قت مت کرو اس لیے نماز پڑھا کرتا ہے دیکھو، نماز پڑھنے کی وجہ سے من كما من یہ جو شخص ہے جس نے کہ میری شان میں گستاخی کی اور اب پیٹ پھیر کے جا رہا ہے اس کی ضروریت سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتی ہے وہی تھی. اصل آگے چل کر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج کا جو بدعتی گروپ پیدا ہوا بدتی گروپ پیدا ہوا ان کا جد امجد تھا یہ اسی کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علّم نے کہ اس شخص کی ضرورت سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں کہنا یہ ہے کہ شدید سے معلوم ہوا کہ نماز نے اس شخص کی جان بچائی اس نے محترم بھائیوں زندگی میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نماز تو واضح ہوتی ہے پالغ ہونے کے بعد لیکن نماز کی اہمیت کے پیشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مورولا کمبلہ تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سات سال سے پہلے حکم نہ دیں سات سال کی عمر اور ہو, عمر ہوتی ہے جہاں بچہ کسی بھی آڈر اور کسی بھی حکم کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے کیا آڈر کر رہا ہے کیا حکم مجھے دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے بچوں کو مسجد میں اسی لیے آج امو میں آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد لائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر نماز پڑھا رہے ہیں اور عورتوں کے حصے سے کسی نننے معصوم بچے کی رونے کی آواز آتی اس بچے کی رونے کی آواز کو سن کر اللہ کے نبی نماز مختصر کرتے تھے کتنی بڑی بات مگر کبھی یہ کنڈیشن نہیں رکھا کہ بچوں کو مسجد میں مت لو بچے شور کریں گے ہنگامہ کریں گے روئیں گے بچے روئیں گے بھی بچے شور بھی کریں گے بچے ہنگامہ بھی کریں گے وہ بچے ہیں بچپنے کی حرکتیں کریں گے ان کو برداشت کرنا ہم سب کی آپ سب کی ذمہ داری ہے وہ <باستر> بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو مساجد میں بورڈ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ اس مسجد میں بچوں کا داخلہ ممنوع ہے بہت بڑی غلطی ہے تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز اور بچے دس سال کے ہو جائیں اور کہنے پر بھی نماز نہ پڑھیں تو تب نماز سونے پڑو نے مارا کرو شریعت میں بہت کم مارنے کی اجازت دی چھڑی اٹھانے کی اجازت بہت کم دی ہے اس میں سے ایک موقع یہ بھی دستار کا ہو جائے بچہ نماز نہ پڑھے مارو یری شریعت حالانکہ ناپالی ہے بچہ دستار کا اس میں نماز واجب نہیں لیکن پھر بھی دیکھو شریعت نے مارنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی اگر ٹریننگ دی جائے تربیت دی جائے تبھی بچے نمازی بنے گے اگر بچپن سے والدین اس کا توجہ نہیں دیں گے تو غلط صحبتوں میں پڑھ کر اولاد ہماری بے نمازی ہو جائے گی بہت سارے لوگ نماز کو پڑھتے ہوں گے لیکن غلطی یہ ہے کہ جماعت چھوڑ کر پڑھتے ہیں بغیر اوزر کے بغیر سبب کے جماعت کو چھوڑ کر پڑھا کرتے ہیں وقت سے نکال کے پڑھا کرتے ہیں بلا سبب نماز کو وقت سے نکال کے پڑھتے ہیں حالانکہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اور وقت میں پڑھنا چاہیے اور شاید اس, اس سے بڑی دلیل اور اس کی اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ آہد نبوی میں جنگیں ہوا کرتی تھی مسیقین کے ساتھ جنگیں ہوا کرتی تھی مسیقین کے ساتھ کافروں کے ساتھ اور میدان جنگ میں بھی نواز سے چھٹی نہیں دی گئی مسلمانوں سے کہا گیا میدان جنگ میں جب تم لڑ رہے ہو دشمن سے تمہارا سامنا ہے اپنے ہو پر سوار ہو تم دشمن تم پر وار کر رہا ہے تم دشمن پہ وار کر رہے ہو ایسی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت آ گیا ہے نماز تو پڑھنی ہی ہے نماز کو وقت نہیں نکال سکتے نماز کو تو باہر نہیں کر سکتے ہاں اور بات شریعت میں اجازت دی فرض نماز کے سلسلے میں قبلہ شرط ہے لیکن میدان جنگ میں ہے اگر آپ نازک موقع ہے تبلے کی شرط بھی ماف نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے لیکن میدان جنگ میں اگر آپ اوم پر بیٹھے ہوئے اون پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے آپ جدھر اوم جائے ادھر سواری پھر پڑھ سکتے آپ تو شریعت نے تختیف ضرور کی ہے لیکن نماز کو وقت سے نکالنے کی گنجائش کبھی نہیں تھی شریعت میں تو وہ سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن وقت سے نکال کر پلا بچا اور ایک بہت بہت بڑی نماز کے سلسلے میں ہوتا جو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی وہ یہ ہے کہ بہت لوگوں کے اندر نوافر کا بڑا اہتمام اور فرائض میں ہوتا ہے نوافر کا بڑا اہتمام سلاح و تجزی کا بڑا اہتمام کریں گے پوچھ بوچھ کر پڑیں گے اشراق کا بڑا اہتمام کریں گے سمجھ رہے الحمدللہ ہونے صحیح. ہیں الحمدللہ الحمد للہ ہونا چاہیے ماشاء اللہ پوری رات جاگتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں اور تراوی پڑھ کے گھر گئے اور سیدھا جو ہے سوئے ایسا سوئے کہ فجر چٹ ٹھو ایسی ایسی جانگنے سے بہتر ہے کہ, کہ تنقید نہیں ہو رہی نوزب اللہ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے کثرت نوافل سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ملتا ہے ایک صحابی جو قاری رسول تھے انہوں نے سب کہا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی ماہیت چاہتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہو تو کثرت سے نوافل پڑھا کرو آئین میں اعلیٰ نقش کرے کا سجول کرنا چاہیے نوافل لیکن اگر نوافل کا اہتمام سے فرائض میں کوتا ہی ہو رہی ہے تو پھر ایسی نسل کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی فرض سب سے مقدم ہے ایسے جاگنے کی کیا ضرورت جس سے فجر کی نماز چھوٹ جائے جی ہاں تو الحمد للہ جاگنا ہے جاگنا چاہیے لیکن فرائض کا احتمام جو ہے بھائی زندگی میں ہونا چاہیے نماز نماز کا قیام نماز کا رکو نماز کا سجدہ یقین مانو سبحان اللہ جو شخص یہاں مسجدوں میں اللہ کے سامنے قیام کرے گا مسجدوں میں آ کر سجدہ ریز ہو جائے گا رب العالمین حضور قیامت کے روز بھی ایسے شخص کو حشر کے میدان کا سجدہ سزا حشر کے میدان میں بھی کل جب رب العالمین تشریف لائے گا رب العالمین آئے گا رب العالمین قیامت پر سارے اہل ایمان سجدے میں گر پڑیں گے اور بے نمازی جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے جو دنیا میں نماز سے دور رہتے تھے سجدہ کرنا چاہیں گے پر ان سے سجدہ نہیں ہوگا اور ان کی کمریں ایسے سیدھے ہو جائیں گی مڑے گی ہی نہیں سجدہ نہیں ہو پائے گا کل حشر کے میدان میں انہیں سے سجدہ ممکن ہوگا جو دنیا میں سجدہ کرتے ہیں جنہیں دنیا میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی حشر کے میدان میں ان سے سجدہ نہیں ہوگا ایسے بھائیوں جب تک زندگی زندگی کو غریبت جانو نمازی بن جاؤ اور نماز کو اپنی زندگی کی سب سے اہم ترین مشغولیت بنانو ورنہ یہ وہ وقت آئے گا کہ جس وقت ہم, ہماری زندگی ہی میں ہماری حیات ہی میں ایسی بیماری آئے گی ایسے مرض کا ہم نہ ہوگا اور انسان ایسی کنڈیشن میں پہنچ جائے گا کہ وہ جھکنا چاہے گا اللہ کے سامنے مگر اس سے جھکا نہیں چاہے گا میں نے یہ خود میں شاید سامنے بیان کیا تھا عرب کے ایک نوجوان کا واقعہ رابطے عالم اسلامی مکہ مقدمہ سے ایک میگزین نکلتا ہے اور رابطہ نام کا اس میں ایک نوجوان نے اپنا واقعہ لکھا تھا خوش اس کے ساتھ جو گزری ہے اس نے اپنا واقعہ لکھا تھا اس نے لکھا ہے کہ میرا شمار خوروں میں سے ہوتا ہے خور جو باقاعدہ آکسیجن وغیرہ پہن کر سمندر کی تہ میں لاتے ہیں ریسرچ کے لیے یا بہت ساری چیزیں مطلب یہ کرنے کے لیے تو خوروں کی جو ٹیم ہے اس کا ایک روپن تھا ہے اس کا ایک نمبر تھا ہے اس تھا نے لکھا ہے میں بڑا بے دین تھا بے نمازی تھا دین سے بہت دور تھا دین سے میرا کوئی بھی تعلق نہ تھا اس بار سب ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں کی ٹیم کے ساتھ جو خوروں کی ٹیم تھی کوتاخوری کی مہم پہ گیا اور جب ہم سمندر کی سطح میں پہنچے سمندر کی جانے کے بعد ہمارے وہ اپنی، وہ اسمت، اسمت، وہ لکھتا ہے کہ میرے ساتھ اچانک عادثہ پیش آیا کہ میرا جو آکسیجن کا جو जो تھا اس کے کنیکشن میں کوئی خرابی आ गई اور مجھے آکسیجن ملنا بند ہو گیا نتیجے میں میری سانس رک گئی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے شاید میں مرنے والا ہوں چند منٹوں کا مہمان ہوں چند لمحوں کا مہمان ہوں چند سیکنڈوں کا مہمان ہوں اس نے لکھا ہے کہ میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے کہ اس وقت جو میرے ذہن پہ میرے دل پہ کیا گزر اس نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کم از کم کلما تو پڑھ لوں کلیما تو پڑھ لوں لیکن صرف میں آش کہتا تھا کہ پانی میرے منہ کو دبا دیتا تھا اس سے بڑھ کر خوش نہیں ہوتا تھا بہت میرے نے کی نہیں ہوا اور اسی پسو پیش میں وہ بے ہوش ہو گیا سے جی سے اس کے ساتھیوں نے دیکھ لیا اس کو اس نازو حالت میں اور اس کو فوراً اٹھا کر اوپر لائے اوپر لانے کے بعد کسی طرح سے اس کو ہوش آیا ہوش آنے کے بعد اس نے لکھا ہے کہ میری طبیعت سملی طبیعت سدھری اس نے لکھا ہے کہ اس واقعے نے میری زندگی پہ بڑا گہرا کر ڈالا اس لمحے جس لمحے میں سمندر محسوس نصیب نہیں ہو رہا ہے اس وقت مجھے بے دین جو زندگی دین سے دور رہ کر میں نے گزاری اس زندگی پر اتنی ندامت ہوئی لیے شرمندگی ہوئی کہ جس کو میں خاص بیان نہیں کر سکتا اس نوجوان نے ہے جب میں اچھا ہو گیا تندرست ہو گیا تو سب سے پہلے توبہ کی نمازی بن گیا نمازی بننے کے بعد تنہائی میں میں سے جو سارا یہ پہنتے وغیرہ کی ہے میں آلات میں نے پہن لیے اور پہن کر گیا سمندر میں تنہا اکیلا اور جس جگہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا سمندر کی گہرائی میں میں سمندر کی گہرائی میں وہاں پہنچا اور پہنچ کر بے ساختہ اللہ کے پہنچ کر سدھرنے میں میں کا, کا, کا ایک موقع جو دیا زندگی میں توبہ کرنے کا ایک موقع جو دیا زندگی میں میں نے اس پر اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کیا اور اس کے بعد سے میں نماز... نے لکھا ہے آخر وہ لکھتا ہے نوجوان مجھے امید ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے دنیا پیدا کی ہے شاید سمندر کے اس مقام پر آج تک کسی نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہوتا سمندر کی اور کہہرائی ہے اس نے لکھا ہے مجھے امید ہے کہ کل حشر کے میدان میں جب حشر کی عدالت قائم ہوگی تو سمندر کی وہ جگہ اللہ سے پکار کے کہے گی کہ پرور دیکارا بندے میں سمندر کی گہرائی میں آ کر میرے ماتھے پر تیرے لیے سجدہ کیا تھا پرور اس سجدے کے وقت میں تجھے تو اسے معاف کر دے تجھے اس سے بچ دے اللہ کو غور کرو کتنی بڑی بات ہے موسم بھائیو یاد رکھنا آج صحت ہے تندرستی ہے آبیت ہے سلامتی ہے طاقت ہے توانائی ہے اللہ کی عبادت کر لو اللہ کے آگے سجدے کر لو کل ایسی مشغولیتیں آئیں گی اللہ نہ کرے ایسے امراض کا حملہ ہوگا جیسے ہم نے کہا کہ عبادت کرنا چاہیں گے عبادت نہ ہو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو دمے واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو کلمات تھے جو الفاظ ہے وہ یہی اصلاح اصلاح و مامل خطمہ نم و مامل خطمانو لوگوں نماز نماز نماز اور پڑھو موت کے وقت وفات کے وقت فار کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اصلاح صلاح کے احباس ہیں نماز نماز نماز اور اپنی لوڈیوں کا لحاظ رکھنا سچا امتی وہ ہے جو نبی کی وسیعتوں کو پورا کرے جو نبی کی وسیعتوں کو جس قدر پورا کرتا ہے وہ امتی اسی قدر سچا ہے اور جو نبی کی وصیتوں سے جس قدر دور ہے وہ امتی دعویں محبت رسول میں اسی قدر جھوٹا ہے اس لیے ہماری زندگیوں میں نماز کا اہتمام آنا چاہیے ہمیں نماز بننا چاہیے نماز انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے اس کے معاملات کو سدھارتی ہے اس کے اخلاق کو بناتی ہے انسان کے تعلقات کو انسانوں کے ساتھ استوار کرتی ہے اور سبحان اللہ نمازی جس جیسے اللہ تعالی نے کہا فلاح بادشاہ نماز کا اثر نمازی پر صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتا ہے نماز کا اثر نمازی پر گھر میں بھی ہوتا ہے دکان میں بھی ہوتا ہے مکان میں بھی ہوتا ہے اگر کوئی نمازی ایسا ہے کہ کہنے کو تو نماز تو پڑھتا ہے کہنے کو تو نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کی زبان سچی نہیں کاروبار کرتا ہے تو دھوکا دیتا ہے گھر جاتا ہے تو بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے انسانوں سے تعلقات اس کے وسطوار نہیں ہے بے حائن ہے خیانت کرنے والا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایسے شخص کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جا رہی ہیں نماز کے قبول ہونے کی علاوہ صحیح ہے یہ. ہماری نمازیں اللہ کے پاس قبول ہو رہی آئی آئی آئی؟ ہے یا نہیں اس کے علاوہ تو پہچان یہ ہیں ہم دیکھیں کہ مسجد سے باہر کی زندگی میں ہمارے اندر چینجس آ رہے ہیں کہ نہیں تبدیلی آ رہی کہ نہیں اگر تبدیلی آ رہی ہے نماز کی وجہ سے مسجد کے باہر کی زندگی میں یہ اس بات کے علامت ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں اور اگر مسجد کے باہر کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے وہی دھوکا وہی جھوٹ وہی ظلم و سدم وہی خیا وہی گالی فلوش یہی صورت ہے نماز پڑھتے ہوئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے نمازی کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جا رہی ہے حدیثوں میں فرمایا نا نبی الم صاحب نے کہ کتنے نماز یہ ہی ایسے ہیں کہ کہنے کو تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی کسی کو نماز کا دسواں حصہ لکھا جا رہا ہے کسی کسی کے میں صرف نماز کا نواں حصہ لکھا جا رہا ہے کسی کسی کے حصے میں نماز کا صرف آٹھواں حصہ لکھا جا رہا ہے مطلب یہ ہے آدمی کی نماز میں جس قدر خوشو و نہیں ہو کہ جس قدر خوشو خوشو ہوگا, اسی قدر خوش و ثواب لکھا جائے گا اور جس قدر خوشو و کم ہوگا اسی قدر اس کا کم کم سے کم لکھا جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے زندگی میں نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو زندگی کی سب سے اہم مشغولیت سب سے اہم مصروفیت اور اس کو مقصد زندگی بنائیں دعائ رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والوں کو اور سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے عني باخر الدبان عن الحمد لله رب العالمين.